الحمد للہ نوئی نمس نمسرآلہ بات کر رہی تھی قربانی کے جانور کے پیپوں کے بارے میں تین روایتیں آپ کو سنائی تھی. ایک تو یہ دن سلام مطلب سب بھی آ کے ہم خام اور کان جانور کا اچھی طرح سے دیت دوسری روایت یہ کہ آپ نے فرمایا چار طرح کے جانور قربانی میں جائے ہوئے لبڑا کانا بیمار اور انتہائی کمزور جن کی یہ بیماریاں اور غیر میں واضح ہیں اور تیسری روایت کے نبی اللہ علیہ وسلم نے تین جوتے کان کٹے جانور کی قربانی کرنے سے منع کی ان تینوں روایتوں کے اوپر غور करें تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبیت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیوب والے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع کیا جس جانور میں یہ عل ہوں ان کی قربانی نہیں کرتی یہ ایل چاہے جانور خریدنے سے پہلے جانور میں موجود ہوں یا جانور خریدنے کے بعد جانور میں یہ عید پیدا ہوگا حکم ہے کہ لا کا جدو خدا ہی یہ جانور قربانی میں جائز نہیں اور منع کیا ہے کہ ان انوشا بھی کرنے پر قبضے کہ ہم سینگ ٹوٹے کان ٹوٹیں کی قربانی کریں گے بال سے منع کیا تو منع ہے قربانی کرنا جب یہ ایب اس وقت قربانی کرنی ہے اس وقت جانور کے اندر یہ ایب موجود نہ یہ ایب جب بھی پیدا ہو قربانی کرنے کا جانور جو ہے وہ بالکل بے ایب ہونا چاہیے جو شریعت نے بدمقر کیے ہیں کہ یہ یہ ایب ہو تو جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے. وہ ایپ قربانی کرنے سے پہلے تک موجود نہیں ہونی چاہیے مصرب احمد میں ایک تدیف آتی ہے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں کہ میں نے ایک قربانی خریدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تو آپ نے چھپایا کوئی حد نہیں قربانی کا دیلیا. اس روایت کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ انتقلا کرتے ہیں کہ جانور قربانی کا بے نیب خریدا جائے اور خریدنے کے بعد اس میں عید پیدا ہو جائے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنے میں حرج نہیں لیکن دو باتیں ایک تو یہ کہ یہ روایت ہی نہیں ہے حجاز اتنے اڑتا اتنے سور ایک کرای ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ روایت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ کٹا ہونا یہ ایسا ایپ نہیں کہ اس کی وجہ سے قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا جن والے کی قربانی کرنے سے بنا ہے ان میں, دم کٹا میں دم کٹا ہوا یا اور بھی کوئی جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں قربانی کے جانور کا لیکن شریعت نے اسے منع نہیں کیا کوئی بات نہیں قربانی اس کی ہو جائے گی مدہ جانور ہے اس کے میں کوئی عیب ہوتا ہے دھم کٹی ہوتی ہے جانور تھوڑا بہت زخمی ہو جاتا ہے اور پھر جو عیب شریعت نے ان کے بارے میں بھی ہر عیب کے ساتھ نہیں کہا بینک ہارا جو ہے بینک آوا روحا بین مارا روحا کہ یہ بیماریاں یہ عیب واضح معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ایب وہ کچھ نہیں کہتا ہلکا پھلکا اگر عیب ہو جو زیادہ واضح نہ ہو تو تبھی تب جانور کی قربانی ہو جائے ایسے جانور ہے اس کی بھی قربانی کرنے سے شریعت نے روکا نہیں منع نہیں قربانی ہو جائے صرف جن جانوروں کا منع کیا ہے کہ بلا گنا عیب والا جانور قربان نہیں کرنا وہ منع ہے اس کے علاوہ کوئی اور عیب اگر اس کو آپ عیب سمجھتے ہیں وہ قربانی سے مانے نہیں آدمی نے کہا کہ دانت جانور کے ادھر وہ خراب ہو یا ٹوٹے ہوئے فرمایا کہ کچھ نہیں اگر آج کا یہ نہیں کرتا ٹوٹے دانتوں والے جانور کی قربانی کرنے سے تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں لیکن کسی دوسرے پر اس کو حرال خرار نہ دیں جو میں مقرر کیے ہیں وہ قربانی کرنے تک پیدا نہیں ہونے چاہیے اور جو شریعت میں ای ماننے پر نہیں کیے وہ چاہے جب بھی پیدا ہو جائیں شریعت نے ان کو ایپ شمار نہیں دیا تو اس ایپ والے جانور کی قربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سمجھ میں عمل کرنے کی